بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصيبه تصلن نارا حاميه تنتسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وَنَمَارِقٌ مَصْفُفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَلَا هُوَ اللَّهُ والله بَنَد دم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اون آؤ آؤں آندے ہر دم اوں آہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ ہوں بندے ہر اللہ ہوں اوبی غیرو ہو فی اوبا کی غیرو ہو فا نی نا کچھ تیرا نا کچھ میرا او غافل انسان ان فلان سب کچھ جان جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان داتا اور سکندر جیسے شہن شار شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا پاتے ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اہو ال بندے ہر دم اوہ اللہ باغیر غیرو فانی ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن تو ہی گیا ہے بھول تو ہی گیا ہے بھول گنچ کلی پتی ڈالی کیا باد سبا کیا پھول کیا باد سبا کیا پھول ذکر میں ہیں سب چاند ستارے ذکر میں ہیں سب چاند ستارے بوٹا بیل ببو صبح ہو شام پر سارے ذکر میں ہے مشغول اللہ کہتی ہے کوئل جب کرتی ہے کو اللہو اللہو بندے ہر دم اللہو اللہو پاکی غیرو فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا گام کوئی نہ ہو گام اللہ بول سلامت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آ کھول تم ہے یہ نہی او تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ او اللہ هو بندے ہر دم اللہ آہو او آہو باقی غیرو پانی तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए चलते फिर साए जू जू बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए जीवन घटता जाए मौत खड़ी ہے سر پہ تیرے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی rule اللہ هو اللہ هو بند ہر دم اللہ هو اللہ هو باقی غیروہ فانی الحمد الحمد محمدیم والا پچھلی مجلس کے اندر شکر کے موضوع پہ چند باتیں عرض کی تھیں اور عرض یہ کیا تھا کہ اللہ کی نعمت اگر اس کی قدر دانی کی جائے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ دوسری بار اللہ بڑیا نعمت نصیب فرماتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے رسلہ کہ ہم نے اس بندے پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی زندگی یہ اللہ کی عظیم و شان نعمت ہے اگر اس نعمت کی قدر دانی کر لی جائے تو اس سے بڑیا نعمت کیا ملے گی تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یوہ اللہ اس سے بڑھیا نعمت یہ بن گی کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے آپ علیہ السلاط والسلام کی زندگی کی قدر کر لی آپ کی ذات کی قدر کر لی تو اللہ اس سے بڑیا نعمت یہ دے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی تو چونکہ یہ ربی الاول کا مہینہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت میں محبت میں اور آپ کی عظمت میں تجدید کا وقت ہے کہ ہم اس کے اندر تجدید کر لیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم شاہ نعمت عطا فرمائی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ آپ سلاد و سلام کی ولادت اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کی ولادت کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے آٹھ ہے نو ہے دس ہے لکھا ہے دو ہے لکھا ہے گیارہ ہے بارہ ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس اور حضرت جبہر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات سے جو روایت ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلاۃ وسلم کی ولادت آٹھ تاریخ کو ہوئی لیکن کچھ بھی ہو لیکن طے نہیں ہے کسی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ایک طرف تو آپ کی تعلیمات ہیں وہاں یہ آل ہے کہ آپ کی ہر ایک ادا محفوظ ہے. آپ کی ہر ایک ادا امت تک محفوظ طریقے سے پہنچ چکی ہے اور ایک طرف یہ آپ کی ولادت ہے اس کی تاریخ متعین نہیں ہے غالبا اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلاط کا اصل آنے کا مقصد آپ کی تعلیمات کا دنیا کے اندر عام ہو جانا ہے. آپ علیہ سلاد دنیا کے اندر اپنا دن اپنا اسے کہیں کہ ولادت اس کی خوشیاں منانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے ایک موقع پہ جب قریش کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ وسلام کی خدمت میں آیا آپ کے چچا بھی موجود تھے انہوں نے آپ کے چچا سے درخواست کی اگر آپ کا یہ بتیجہ چاہے تو ہم مکہ کا سارا حسن ان کے قدموں میں ڈال دیں گے مکے کی ساری دولت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی اگر یہ مکہ کی عمارت اور سرداری چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنی سرداری سے دستبردار ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات ہماری بھی مان لی جائے کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام اپنی تعلیمات سے باز آ جائے تو آپ علیہ سلاط نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ چاند میرے دائیں ہاتھ سورج میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں آ جائے لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جاؤں اس لیے کہ میری بے کا مقصد ہی یہی ہے دنیا کے اندر آنے کی غرض ہی یہی ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ صلاح وسلام کی ولادت کی تاریخ متعین نہیں حالانکہ حضرت صحابہ رضوان اللہ علی بجمعین کا حافظے کا یہ عالم تھا کہ محدثین نے لکھا کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے پاس دو نوجوان آئے ایک نے اپنا چہرہ کھولا ہوا تھا اور دوسرے, دوسرے نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا تو جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اس کے متعلق دوسرے نے پوچھا کہ اے واشی آپ انہیں جانتے ہیں حضرت وحشی نے اس کے سراپے کو دیکھا اور سرابہ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ہاں میرا ایک آقا تھا جب میں غلام تھا تو میرے آکا کے لڑکا ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے آپ ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے صرف پاؤں دیکھے بچپن کے اندر بھی پاؤں دیکھے اور آج اس عمر کے بعد فوراً اس کے پاؤں سے پہچان گئے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے بچپن میں ہاتھ میں لیا تھا یہ تو ان کے حافظے کا عالم تھا اس کے بعد جو طبقہ آیا اس کا حافظہ بھی غیر معمولی عرد امام ترمیمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں نبی نہ ہو گئے ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے سر کو نیچے کر لیا تو آپ کا جو رہبر تھا اس نے کہا آپ نے سر کیوں نیچے کیا جب میری یہاں بینائی تھی تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ایک درخت تھا میں نے اس درخت سے بچنے کے لیے اپنا سر نیچے کر لیا تو رہبر نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے کا تفشیش کی جائے اگر میرا حافظہ اتنا ہی کمزور ہو گیا تو آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بیان کروں گا جب اطراف سے معلومات کی گئی تو پچا کے واقعی یہاں درخت تھا لیکن اب اسے کاٹ دیا گیا ہے یہ ان کا حافظہ تھا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے جب حافظے کا چرچا ہوا اور یہ بات مشہور و معروف ہوئی کہ آپ احادیث کے حافظ ہیں تو بہت سارے حضرات کو تردد ہوا ایک محفل کے آپ محفل کے اندر آپ کو بلایا گیا اور چاہ کہ آپ کے حافظے کا امتحان لیا جائے چار دس بڑے بڑے محدث بیٹھ گئے اور ہر ایک محدث نے دس حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سنائی اور اس انداز میں سنائی کہ الفاظ بھی تبدیل کر دیے حدیث کے جو سلسلہ ہے کہ فلاں سے مجھے ملی فلاں سے ملی فلاں سے ملی فلاں سے ملی فلاں سے, سے, سے ملی یاد محمد رسول اللہ سے ملی اس سلسلے کے اندر بھی تبدیلی کر دی یعنی صنعت کے اندر بھی تبدیلی کر دی متن بھی, بھی تبدیلی کر دی اب ایک آدمی 10 دس حدیثیں سنائی آپ نے فرمایا اللہ میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا دوسرے نے دس حدیث اسی طریقے سے خلط ملت کرتے سنائی آپ نے فرمایا اللہ دی میں نے جانتا تیسرے نے یوں ہی سنائی آپ نے فرمایا لادری مجمع بڑا حیران کہ ہم نے تو امام بخاری کا بڑا چرچا سنا تھا کہ بڑے حدیث کے حافظ ہیں اور یہ معاملہ یہ کہ چتیس حدیثیں ہو چکی ہیں اور اب تک کہنا ہے کہ لادری میں نہیں جانتا کرتے کرتے دس کے دس محدثین نے حدیثیں پیش کر دیں اور یوں ہی خلط مر کر کے پیش کی حضرت نے ہر بار فرمایا لادری میں نہیں جانتا تو محدثین نے کہا کہ اچھا آپ بتائیے کہ پھر احادیث کیا ہیں۔ تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے وہ سو حدیثیں سنا دی حضرت کے حافظے کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے سو حدیثیں سنا دی اس لیے کہ آپ کو تو سینکڑوں نہیں ہزاروں یاد تھی آپ کے لیے سو حدیث حدیث سنانا کوئی کمال نہیں تھا آپ کے حافظے کا اصل کمال یہ تھا کہ آپ نے حدیثیں وہ جس طریقے سے خلط ملت سنی تھی پہلے سے جس ترتیب سے سنی تھی دوسرے سے جس ترتیب سے سنی تھی تیسرے سے جس ترتیب سے سنی تھی یہاں تک کہ دسویں سے جس ترتیب سے سنی تھی آپ علیہ سلاۃ وسلام نے ابو آدی سے اسی ترتیب سے انہیں دوبارہ سنا دی یہ کمال تھا کہ اسی محفل کے اندر وہ ساری آدیث محفوظ کر لی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا ری اس, اس طبقے کو غیر معمولی حافظ سے نوازا تھا غیر معمولی حافظ سے تو میں عرضی کر رہا ہوں کہ ایک طرف حافظے کا یہ عالم چاہتے تو آپ کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہو سکتی تھی دوسری طرف ایسا نہیں کہ ان کو عشق نہیں تھا محبت اور تعلق نہیں تھا نا نا. بلکہ عشق اور محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اہد کے میدان کے اندر ہیں اللہ کے دشمن پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے ہیں اور تیر پر تیر آپ علی سلاۃ وسلام کی ذات کی طرف آ رہے ہیں حضرت ابو دجانہ سوچتے ہیں کہ دشمن سے دفاع کس طریقے سے کیا جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علی یہ سلاو وسلام کی طرف پشت کی جائے اور دشمن کے سامنے سینہ کیا جائے تاکہ اس کی تیروں کا جواب دیا جائے لیکن حضرت ابو دجانہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ حضور اڑ یہ سلاط وسلام ہوں اور میری پشت حضور کی طرف ہو اگرچہ میدان جنگ ہے تو حضرت ابو دجانہ نے آپ کی عظمت اور آپ کا ادب کا اتنا لحاظ رکھا کہ میدان جنگ کے اندر بھی بجائے اس کے کہ آپ کے طرف پشت کریں سینہ کیا اور آپ نے پشت پر تیر کھاتے چلے گئے محبت کا یہ عالم تھا عظمت ایسی تھی کہ آپ علیہ ایک بول بولیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تشریف لائے محفل کے اندر تو آپ یہ سلا تو سلام فرما رہے تھے خطبہ بھئی بیٹھ جائیے آپ کے بھی قدم مسجد کے اندر ہی تھے ایک باہر ایک اندر تو حضرت عبداللہ عبد مسعود وہیں تشریف فرما ہوئے وہ جانتے تھے کہ حضور نے مجھ سے نہیں کہا لیکن چونکہ کان کے اندر آپ کے بیٹھ جانے کا حکم کانوں میں پڑ چکا تھا اب عبداللہ اپنے مسعود کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنا دوسرا قدم وہاں سے اٹھاتے یہ عظمت اور محبت کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ سلاط وسلام نے انہیں حدیبیہ کے موقع پہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا پر فرمایا کہ جاؤ ان سے یہ کہہ دو کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور کوئی ہماری غرض نہیں ہے. آپ ہمیں آنے دیجئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بھتیجا مکہ کے اندر رہا کرتا تھا آپ رات وہاں ٹھہرے جب صبح ہوئی اور روانہ ہونے لگے تو عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کی سلوار اتنی ہی نیچی ہوا کرتی تھی یہ ان کا رواج تھا تو بتیجے نے کہا چچا جان آپ جا تو مذاکرات کے لیے رہے ہیں اور حال یہ کہ آپ کی سلوار تخنوں سے اونچی ہے یوں وہ آپ کو دیکھ کر اہمیت نہیں دیں گے اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ اپنی سلوار کو نیچی کر لیجئے جیسے اب بھی نادان کہتے ہیں کہ جدر کی ہوا چلے چلو جدر کی ہوا چلے یعنی جس ماحول میں جاؤ اسی ماحول میں ڈھل جاؤ اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے اصل میں یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں اپنی عظمت بٹھانا مقصد ہو بلکہ یہ خور اندر سے مرعوب ہوتا ہے اندر سے مرعوب ہوتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے اس لیے اس کو اختیار کرو تاکہ میں بھی اچھا لگوں اگر یہ مرعوبیت نہ ہو اور کسی چیز کو ایب سمجھے تو کوئی آدمی اس ایب چیز کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا آدمی کسی کی تہذیب سے پہلے مرعوب ہوتا ہے کسی کے لباس سے پہلے مرعوب ہوتا ہے کسی کی زبان سے پہلے مرعوب ہوتا ہے کسی کی طبی زندگی سے پہلے مرعوب ہوتا ہے مرعوبیت کے بعد پھر اسے اپنا لیا کرتا ہے مرعوبیت کے بعد پھر اسے اپنا لیا کرتا ہے اگر مرعوب نہ ہو تو ایک ایب دار چیز اپنی نہیں اپنائے گا ایک ایب دار چیز کبھی نہیں اپنائے گا لیکن چونکہ پہلے مرعوب ہوتا ہے اسے متاثر ہوتا ہے اس کے اندر کمال سمجھتا ہے اس کے اندر حسن سمجھتا ہے اس لیے اسے اپناتا ہے تو بتیجے نے کہا چچا جان وہاں آپ کی ویلیو ہی نہیں ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آپ سلوار تخنوں سے نیچے کیجیے سبحان اللہ ہا دسمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے میں نے تو اپنی محبوب کی سلوار اسی انداز میں دیکھی ہے میں تو اسی طریقوں کی اختیار کروں گا اب چاہے میرے مذاکرات میں جان پڑے یا نہ پڑے مجھے اہمیت دے یا نہ دے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے تو اپنے نبی کا طریقہ ہی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہی طریقہ اچھا لگتا ہے تو ان حضرات کی اطاعت اور فرم اور محبت کا یہ عالم تھا لیکن ان میں سے جب حضور علیہ السلاۃ وسلم خود نبوت کے بعد تیئیس سال زندہ رہے آپ نے کوئی دن نہیں منایا جب آپ نے یہ سلاد والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے کموں پہ صحابہ کی تھی پورے تاریخ صحابہ میں کہیں دن کے منانے کا تذکرہ نہیں ملتا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ حضرات صحابہ کی زندگی محکومیت والی تھی ماتحتوں والی تھی نہیں خلافت ملی تھی پورے اختیارات میسر تھے حرد عمر رضی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خلافت رہی ہے اور پورے اس خلافت کے دور کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ ان حضرات نے آپ علی صلاحۃ وسلام کا یوم ولادت منایا ہو کیوں اس لیے کہ یہ حضرات جانتے تھے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے آنے کا مقصد آپ کا مشن یہ نہ تھا بلکہ ہوا یوں کہ جب حضور علیہ سلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو 604 میں پہلی مرتبہ آپ علیہ سلاۃ والسلام کا یوم ولادت منایا گیا چھ سو چھ گزرنے کے بعد اور یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی ولادت کو دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ سلاحت والسلام کے جب تک سچے پیروکار تھے ایک صدی میں دوسری صدی میں تیسری صدی میں تین سو سال تک تو حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا بھی یوم ولادت نہیں منایا گیا تین سو سال کے بعد پہلی مرتبہ یوم ولادت منایا گیا جسے آج پچیس دسمبر کے نام سے کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تین سو سال کے بعد جب اس کا آغاز ہوا تو وہ طبقہ جو عیساری سلاط وسلام کی تعلیمات کا پیروکار تھا سچے دین پہ چل رہا تھا انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کیجیے تو کرنے والوں نے یہ کہا کہ اس میں کیا حرج ہے ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے اور اس کی ابتداء اور آغاز ہی ہوا کہ عیساری سلاط وسلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا لوگ اس کے تذکرے سنتے اور معاملہ ختم ہو جاتا آہستہ آہستہ اس کے اندر جدت پیدا کی گئی کوئی اس کے اندر شوخ پناہ اختیار کیا جائے کوئی دلچسپی کا سامان پیدا کیا جائے تاکہ شوخ طبیعت والے لوگ بھی اس کے اندر شرکت کریں موسیقی کا آغاز ہوا اور سلسلہ چلتے چلتے آج کرسمس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس دن کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے جتنے اس دن حادثات ہوتے ہیں جتنی اس دن عورتوں کے عصمت دری ہوتی ہے اتنی عصمت دری اور شراب نوشی پورے سال کے اندر نہیں ہوتی اور افسوس ناک صورت حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ حد عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے نام پر دنیا میں ہوتا ہے یہی سلسلہ ابتدا کے اندر مسلمان ان کے اس کردار اس حالت سے متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ علی سلاط وسلام کی یوم وزاثت منائی جائے تو مزفر الدین نامی ایک حکمران تھا جو بے دین بھی تھا عیاش بھی تھا اس نے لوگوں کے اندر یہ تأثر پیدا کرنے کے لیے کہ مجھے دین سے بڑی محبت ہے دین سے اپنے تعلق کو اظہار کرنے کے لیے اس نے یہ شوشہ چھوڑا جیسے آج بھی کرنا ورنا تو کچھ نہیں لیکن چراغا چونکہ آسان ہے چراغا چونکہ آسان ہے کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنا نام بھی محبی محبین میں لفا دینا آسان ہے اس خاص موقع پہ کچھ کر دکھانا ہی آسان ہے تو یہ تاثر دینا کہ میرا بھی دین سے تعلق ہے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ابتدا کے اندر یہ بالکل بے ضرر رہا کوئی ضرر نہیں تھا سادہ انداز میں حضور علیہ سلاۃ وسلم کی تعلیمات کے تذکرے ہوا کرتے تھے لیکن رفتہ رفتہ آج کیا حال میں اور شاید یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اگر, اگرچہ یہ امت ان خرافات تک تو نہیں پہنچی جن خرافات تک عیسائی قوم پہنچ چکی ہے ان خرافات تک تو نہیں پہنچی لیکن معاملہ بڑا دردناک چلتا چلا جا رہا اور سب سے افسوسناک صورتحال یہ کہ یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا سب کچھ عبادت کے انداز پہ ہو رہا ہے دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور آپ علیہ و وسلام کے نام سے کیا جاتا حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ آپ علیہ و والسلام کی محبت کا تقاضا یہ تھا محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کا ہر دن عید ہوتا کہ وہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی سنتوں کا نمونہ نظر آتا اس لیے علماء لکھا ہے کہ جو دن مسلمان کا ایسا گزرے جس دن کے اندر وہ اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہ, نہ کرے تو وہ دن ایسا ہے جیسے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے ایسا پاکیزہ دن ایسا ہے جیسے اس نے حضور علیہ صلی اللہ کے ساتھ گزارا ہے اس لئے عزمعاد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب یمن تشریف لے جانے لگے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے پاس اس صحابی کی سواری کے لگام تھی آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر لکھیں اور جاتے جاتے ان سے فرمانے لگے احمد اگر تم دوبارہ مدینہ آئے تو ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی تو اس صحابی رسول کے آنکھوں سے آنسو آ گئے حضور علیہ سلاط وسلام نے انہیں بھی تسلی دی اور ہم گناہ گاروں کو بھی تسلی دی حضور علی سلاط وسلفماحماز کوئی بھی میرا امتی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو شمال میں ہو یا جنوب میں ہو میرے زمانے کا ہو یا میرے بعد قیامت تک آنے والا ہو اگر اس نے میری سنتوں پر عمل کیا تو جنت میں میرا ایسا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں تو حضور علیہ سلاۃ وسلام نے سنتوں کی یہ اہمیت بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول کا قرب چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آپ علیہ صلاحت والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہے ہاتے ابنی یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جب کسرا کے دربار میں گئے تو کسرا نے کوئی چیز پیش کی اور اس صحابی کے ہاتھ سے وہ چیز گری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آداب, آداب بتائے کھانے کے اس میں ایک تو یہ فرمایا کہ سم وکل بے امین وقل مِمَّا <يَلِيك> عمر ابن عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور کے صحبت میں رہنے والے بچے تھے اپنی ماں کے ساتھ آئے اور حضور نے ان کی ماں سے جب دوسرا نکاح کیا تو پرورش میں یہ بچہ بھی آ گیا ساتھ تو ایک موقع پہ دسترخوان میں تشریف فرمایا تھے تو حضور علیہ سلاۃ والسلام اس بچے کو آداب سکھا رہے کہا بیٹے سم اللہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ وکل بے امین دائیں ہاتھ سے کھاؤ وکل ممبا یعنی جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ ایسا کر لو اور ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے کرندوں سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے ارے اس گھر کے اندر نما تمہارے لیے کھانے میں کوئی حصہ ہے نہ تمہارے لیے کوئی یہاں رات گزارنے کوئی مسکن ہے مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور جب بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرتا ہے اور بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے کرندوں کو خوشخبریاں سناتا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ جلدی آ جاؤ تمہارے لیے دسترخوان لگ چکا ہے تمہارے لیے بھی رزق کا انتظام ہو چکا ہے اور رات گزارنے کا بھی تمہار انتظام ہو چکا ہے اس گھر کے اندر تم رات بھی گزارنا اب حضور علیہ صلاح السلام کے کی کیسے ارشادات ہیں اللہ کرے مسلمان کے دل دنماغ میں اپنی نبی کی باتوں کا یقین آ جائے کسم خدا کی ہمارے گھر کے اندر کسی اور کو جادو ٹونے کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے خود ہی اپنی آماز سے شیاطین کے ڈیرے اپنے گھروں میں بنا رکھے تو شیطان کے آنے کا وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لیکن ہم نے تو گناہ کے آلات گھر میں رکھ رکھ کے گناہ کی گناہوں کی جسے کہیں گے کہ گناہوں کے ذریعے شیتام کی غذائیت کا بھی پورا انتظام کر رکھا ہے تو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طور طریقے ہیں وہاں آپ علی صلاح وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب لکما گر جائے تو اسے صاف کر کے استعمال کر لو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے کی غذائیت اور برکت اللہ رب العزت نے اسی کے اندر رکھی ہو اسی میں تمہارے لیے صحت ہو اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے توانائی رکھی ہو اس لیے استعمال کر لو تو جب حضرت حدیف ابنی یمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے لگے تو ایک اجمی نے کونی ماری اور اشارہ یہ کیا کہ ارے تمہاری حیثیت ان کسرا والوں کے اہل درباریوں کی نگاہوں سے گر جائے گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں محتاج لوگ نیچے سے لکما اٹھا کے کھا رہے ہیں سبحان اللہ جب مرعوبیت نہ ہو تو بات بنتی ہے اور جب اپنی نبی کی زندگی پر فخر ہو تو پھر بات بنتی ہے کیا کہا کہنے لگے اتر کو سنت حبی بی لہا کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں اگر ان کے دل و دماغ میں میری نبی کی سنتوں کی عظمت نہیں تو میں کیا کروں ان نادانوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا سنت السنت حبیبی لہا میں نہیں چھوڑ سکتا دنیا والوں کیا بتا کہ نبی کے طور طریقوں میں اللہ نے کیا عزت رکھی ہے کیا حکمتیں رکھی ہیں بلکہ اس جسمانی صحت کی اللہ رب العزت نے کیا راز رکھے ہیں جمعے کو میں ایک ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا لیکن ہمارے بزرگ آئے فرمانے لگے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا کہ اس سنت پہ اجر ملے گا یا سنت پہ اس لیے عمل کر رہا ہے کہ اس سے جنت ملے گی تو ہمارے مربی فرمان لگے کہ ایک سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ اور بھی فرمایا وہ کیا کہ سنت پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر یہ سوچ لے کہ اس کام کے کرنے کا جو طریقہ آپ ارے یہ سلاۃ وسلام نے بتایا ہے دنیا میں اس سے اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس عمل کے عمل کرنے سے لطف دوبالا ہو جائے گا مزہ دوبالا ہو جائے گا اس ذہن کے ساتھ کہ میں جو ایک کام کرنے جا رہا ہوں جو کام کرنے جا رہا ہوں نبی علیہ سلاط کے طریقے کے علاوہ اس سے کوئی اور طریقہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا سب سے بہتر طریقہ یہ کام کرنے کا وہی جو آپ علیہ سلاط وسلم اور یہ ہمارا ایمان ہے جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ سلاط کا سراپا آپ کا جسم آپ کے زہری ساخت زہری نقش و نگار بے مثال تھے بے نظیر تھے اور خوبیوں سے بھرے ہوئے تھے جمال ہی جمال تھا تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ یہ سلا تو اسلام اس جمال والے جسم سے نکلنے والے جو ترطور طریقے ہیں واللہ اللہ ان کے اندر کمال ہی کمال ہے کمال ہی کمال ہے جیسے کہ سرافے کے بارے میں جسم کے بارے میں فرمایا لگے کہ میں نے دنیا کے اندر ریشم کو بھی بار بار چھوا اور آپ علیہ میں اطہر کو بھی بار بار چھوا لیکن جب بھی میں نے چھوا تو آپ علیہ سلاۃسلام کے جسم کو ریشم سے زیادہ نرم پایا اور فرمایا لگے کہ حضور علیہ سلاط والسلام جب بیٹھ کر اٹھا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کسی چٹان کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور حضرت ابو حل فرما لگے ایک مرتبہ حضور علیہ السلط وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے کندھے پر ایک سرخ دھاری دار چادر تھی جو یمن سے آیا کرتی تھی چادر کی زمین سفید تھی دھاریاں اس کے اندر سرخ تھی حضور علیہ السلاۃ والسلام اور کٹ بیٹھے تھے اتنے میں, میں آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ علی سلاۃ وسلام کی طرف بھی بار بار دیکھ رہا ہوں تو حضور علیہ صلاح نے فرمایا ابو رح یہ کیا کر رہے ہو فرمایا اللہ کے رسول زمین اور آسمان کے چاند کے درمیان موازنہ کر رہا ہوں فرمایا عثمان اے ابو رح سچ بتا کیا موازنہ کیا کیا نتیجہ نکالا صحابہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں کرتے تھے مبالغے کے عادی نہیں تھے بلکہ حقیقت حال بیان کرنا ان کی فطرت میں گھٹی میں پڑا ہوا تھا فرمایا لگا فرمایا لگے اے رسول اللہ میں نے بار بار دیکھا تو میرے دل نے یہی گواہی دی کہ زمین کا, زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت اس لیے امی ایش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما کرتی تھی کہ مصر کی خواتین نے مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ اصلاۃ وسلام کو دیکھا تو مبہت ہو گئی ہوش کھو بیٹھی اور وکتان اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے گردے کو اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی اور فرمایا کرتی تھی کہ انہوں نے تو ہوش کھو لیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے ہوش پا کر آپ کی دین کے خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی ہوش پا کر اور اس لیے آپ علیہ سلاۃ وسلام کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے شطر الحسن حسن کا آدھا حصہ یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو عطا فرمایا اور اس کا پورا مجموعہ اللہ رب العزت نے میری ذات میں رکھ دیا تو جمال ایسا آپ کے نقش و نگار ایسے تو ایمان ہے ایک مومن کا کہ اس خوبصورت جمال والے حصے سے جسم سے جو عمل نکلا ہے جو عمل نکلا ہے اس سے اچھا عمل کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس سے بہتر طریقہ ممکن ہی نہیں ہے اب آدمی جب اس نظریے سے عمل کرے گا تو محبت کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور اس عمل کے اندر لطف بھی آئے گا کرنا تو ہے ہی کوئی عمل لیکن یہ دیکھ لے کرنے سے پہلے کہ آپ علیہ یہ سلا تو اسلام نے کیا کیا آپ صرف ایک عمل دیکھ لیں سونے کا سونے کے اندر حضور صلاح وسلام کی سنت ہے سونے کے مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ یہ تھا کہ آدمی بائیں کروڑ پہ سوئے ظاہر یہ سونے کا طریقہ انسانی جسم کے لیے بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ صحیح طور پہ حرکت نہیں کر پا اس کا جو سانس کا سلسلہ ہے وہ صحیح طور پہ جاری نہیں رہ سکتا اگر ایک آدمی پیٹ کے بل سوئے تو اندر کا سارا نظام درم برم ہوتا ہے اور اگر آدمی کمر کے بل سوئے تو اللہ رب العزت نے جو انسان کی پیٹھ میں جو ہڈی بنائی ہے اس کے اندر ہلکا سا ٹیڑھا پن ہے اور ٹیڑھے پن پر کوئی چیز بھی جب وزنی رکھی جائے تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اگر یہ سونے کا سلسلہ مستقل ہو تو پھر آہستہ آہستہ ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے یا گردن متاثر ہوتی ہے اب یہ تینوں طریقے ہیں اور چوتھا طریقہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ علیہ سلاط والسلام نے دائیں کروڑ پہ سونے کو پسند فرمایا دائیں بھی سونے کو پسند فرمایا اب ایک مومن کا کام کیا ہے ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہو چاہے اس کے سامنے یہ نقصانات ہوں یا نہ ہوں چاہے نقصانات ہوں یا نہ ہوں اس کا اندر کا ایمان یہ کہے آپ علی سلاد اسلام سے محبت یہ کہے کہ ارے بھائی دائیں کروٹ سے زیادہ سونے کا بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آج کی تحقیق ہے نا کہ سب سے اچھا طریقہ دائیں کروٹ کا ہے یہ تو آج ریسرچ ہوئی لیکن ہمارا ایمان تو یہ کہ نبی کے ہر طریقے کے اندر بے شمار فوائد ہیں دنیا والوں کے اب تک وہاں رسائی بھی نہیں ہو سکی کچھ رسائی ہوئی بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ بہت بہتر ہے ورنہ آپ ارے سلاۃ وسلام کہ ہر حکمت اور سنت کے اندر حکمت ہی حکمت ہے تو میں ایز کر رہا ہوں کہ ایک کسی عمل کو اختیار کرنے کا انداز یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ اس سے اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر عمل کے اندر مزہ دوبالا ہو جائے گا تو حضور علیہ یہ سلا تو السلام اس مہینے کے اندر تشریف لائے تو حضرات صاحب اور اجمعین یہ سمجھ گئے کہ محبت کا تقاضا یہ کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا جائے یہی آپ کی محبت کا تقاضا ہے اس امت پر حضور علیہ سلاۃ وسلام کی تین حق ہیں ایک آپ علیہ و والسلام کی عظمت دوسری آپ علیہ السلاط والسلام کی محبت اور تیسرا آپ علیہ السلاط والسلام کی اطاعت آپ کی عظمت ہو خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہو جب آپ کو دشمنان اسلام نے صولی پہ لٹکایا اور آپ کا امتحان لینا چاہا اور آپ, علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ خبیب اگر تمہیں چھوڑ دیے جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے انہیں یہ سزا دی جائے تو کیا تم اسے گوارا کرو گے سبحان اللہ حد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولے کہ ارے ظالموں بات یہ ہے کہ میں رہا ہو جاؤں اور میرے بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دلوائی جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں رہا ہو جاؤں اور میرے بدلے میں حضور کے پاؤں کے تلے کوئی کانٹا چبھ جائے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. تو حضور علیہ یہ سلا تو اسلام کی عظمت دلوں میں ہونا یہ اللہ کے رسول کا حق ہے اور دوسری چیز میں نے کی کی محبت محبت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حدیث پڑھی سلات و تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبت تمہارے ہاں تمہاری ذات سے تمہاری اولاد سے تمہارے اہل عیال سے تمہارے مالوں سے زیادہ نہ ہو جائے حد عمر رضی اللہ تعالی گردن جھکا کر سوچنے لگے تو اندر سے ضمیر نے کہا کہ ہاں حضور کے خاطر مال بھی لگا دو گے جان بھی لگا دو گے اولاد بھی لگا دو گے لیکن اگر تمہیں اپنی ذات کو تکلیف پہنچے حضور کو تکلیف پہنچے تو تم اپنی ذات کا درد حضور کے درد سے زیادہ محسوس کرتے ہو تو کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ میرے ہاں محبوب ہیں لیکن میری ذات سے تو آپ میرے ہاں محبوب نہیں ہے نے فرمایا سوچا عمر کیا کہہ رہے ہو تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہۃ فرمان لگے اللہ کے رسول الان الان, الان، ابھی ابھی آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے اور یہ ایسا نہیں کہ زبانی بات تھی واقعی ان کے اندر کی کیفیت یہی تھی فرمایا عمر کیسے پتا چلا میں اللہ رسول میں نے اپنے جی سے پوچھا اگر کوئی ظالم بدبخت آپ پر تیر برسائے اور آپ کی جان لینے کی کوشش کرے تو میں نے اپنے جی سے پوچھا کیا تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور کی جان نہیں بچاؤ گے تو میرے اندر کی جی نے کہا کہ ہاں اپنی جان قربان کر دوں گا حضور کی جان بچا لوں گا تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہے تو محبت ایسی ہو محبت ایسی ہو اور میرے دوستو اطاعت اور محبت یہ دونوں لازمی سی چیز ہے ایک موقع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے ایمان کا ذائقہ محسوس کرتا ہے جس کے دل کے اندر میری محبت اللہ کی محبت سب سے بالا ترو تو سفیا اکرام نے جی بات لکھی فرمایا یہ لذت بھی ایسی محسوس ہوتی جیسے بریانی اور قورمی کی محسوس ہوتی ہے یعنی یہ حصی طور پہ آدمی کو عبادات کی لذت ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے اور فرمایا یہ لذت ہی کا نتیجہ ہے یہ لذت ہی کا نتیجہ ہے کہ آدمی کو پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور اس کی مثال دی کہ فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا ایک آرام کرنے لگا دوسرا کھڑا ہو گیا اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نماز پڑھنے لگ گیا ادھر سے دشمن نے دور سے دے کوئی آدمی کھڑا اس نے ایک تیر مارا دوسرا تیر مارا تیسرا تیر مارا اب اس صحابی کے خون بہ رہا ہے لگ رہی ہے لیکن اسے حلاوت ایمان ایسی حاصل تھی ایمانی عبادات کی حلاوت اور لذت کچھ ایسے حاصل تھی کہ اس کا اس کا کے ہوش ہی نہیں تھا اور اسی کے اندر مزے لے لے کر لطف اندوز ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد رکاتے مکمل کر کے اپنے ساتھی کو اٹھانے لگے اور فرمان لگے سچ یہ ہے کہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ صورت مکمل کر لوں جو تقریبا آدے پارے کی ہے لیکن صرف یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ کہ حضور علی یہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کے اندر کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اس لیے دو رکاتیں مکمل کر کے تجھے اٹھا رہا ہوں تو فرمایا پھر آدمی کو حلاوتی ایمان نصیب ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سب سے بالا تر ہو مزہ آتا ہے ذائقہ آتا ہے پھر لطف آتا ہے جیسے امی فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دو رکعات کے اندر پوری قرآن مکمل ختم کر لیتی ہے وہ کیسے بغیر لطف کی تو نہیں ہو سکتا بغیر لذت کی تو نہیں ہو سکتا جیسے ہم اپنے دوستوں میں سہیلیوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور بس اوقات گھنٹے گزر جاتے اور اندازہ جی تو وقت کا ارے پتہ ہی نہیں چلا کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت حوال ایمان نصی فرماتے ہیں تو عبادات کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا اور چونکہ آج ہم حالاوتی ایمان سے محروم ہیں پانچ منٹ کے لیے خلوت میں اللہ سے باتیں کرنا مشکل ہے چند منٹوں کے لیے اللہ سے مانگنا مشکل ہے تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں اللہ سے مناجات کرنا مشرق لذت حاصل نہیں ہے لذت حاصل نہیں ہے لیکن میرے دوستو جب اللہ کے رسول کی محبت سب سے بالتر ہوتی ہے اور اس کا صحیح پتہ طرح چلتا ہے پیمانہ کیا ہے معیار کیا ہے کہ واقعی یہ دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے غالب ہے فرما اس کا پیمانہ یہ ہے جب ایک طرف اللہ کے رسول کی سنت ہو اللہ کے رسول کے حکم ہو اور دوسری طرف تمہاری اولاد کی چاہت ہو تمہاری بیوی بی کی چاہت ہو تمہارے شوہر کی چاہت ہو تمہارے خاندان کی چاہت ہو تمہاری سوسائٹی کی چاہت ہو تمہاری بلادری کی چاہت ہو تمہارے قبیلے کی چاہت ہو دنیا والوں کی چاہت ہو دنیا کے مفادات کے تقاضے ہوں اور ایک طرف اللہ کی رسول کی سنت کا تقاضا ہے دین کا تقاضا ہے اب پتہ چلے گا محبت کا اب پتہ چلے گا عظمت کا کہ کس کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہے کس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے کس کا اطاعت کا جذبہ تمہارے دل کے اندر ہے اب پتہ چلے گا اب جہاں یہ جھکا تو سمجھو اسی کی طرف اس کی عظمت ہے اسی کی محبت ہے اسی سے اس کا تعلق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت اللہ کے رسول کی ہو محبت اللہ کے رس... عظمت اللہ کے رسول کی ہو اور اپنے طور طریقوں میں غیروں کے طریقے ہوں تہذیب میں غیروں کے طریقے ہوں خوشیوں میں غیروں کے طریقے ہوں گھروں کے اندر غیروں کے طریقے ہوں کاروبار میں غیروں کے طریقے ہوں زبان سے دعوے ہوں اللہ کے رسول کی محبت کے نانا یہ دعوی جھوٹا ہے ایک باپ ہے بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے میرے دل کے اندر باپ کی بڑی عظمت ہے اور باپ کہتا بیٹے ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو بیٹا کہتا ابو یہ تو نہیں ہو سکتا تو سبھی کہیں گے بڑا نادان ہے اس کے دل کے اندر نہ باپ کا احترام ہے نہ محبت ہے سب یہی یہ کہیں گے اس لیے کہ جہاں عظمت اور محبت ہوگی وہاں اتاد ضرور ہوگی وہاں اطاعت ضرور ہوگی اطاعت نہیں ہے تو سمجھو اللہ کی محبت اور عظمت میں کمی ہے ضرور محبت اور عظمت ہے ضرور مومن کے دل کے اندر اس لیے کہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے نا اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے لیکن بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے اگر محبت اور عظمت کامل ہوگی اگر محبت اور عظمت کامل ہوگی تو پھر آدمی ہر وقت اطاعت کے لیے اطاعت کے لیے تیار رہے چاہے گا کہ میں اطاعت کروں کچھ بھی ہو جائے پھر اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کے رسول کی باتوں کی عظمت دنوں کے اندر بیٹھی اب عظمت نہیں ہے آپ ارے سلاۃ السلام کی حکموں شا... کی اشیا کی اہمیت بھی نہیں ہے بہت کے میدان کے اندر ایک کافر کافر پکا کافر حضور علی سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کافر کو آنے دو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے یوں چھڑی اسے ماری اس چھڑی سے اس کافر کی کچھ خراشیں پڑ گئی اب وہ چیختا چلاتا ہوا اپنے لشکر میں چلا گیا تو لوگوں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوا چند خراشیں پڑی نہیں مرتا اتنا بزدل بن گیا ہے کچھ نہیں ہوتا تجھے تو کافر کیا کہتا ہے سننے کی بات ہے سننے کی بات ہے وہ کافر جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی نہیں پڑا تھا آپ کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا تھا آپ سے محبت کا دعوی بھی نہیں کرتا تھا آپ کی عظمت کا قائل بھی نہیں تھا یہ سب کچھ تھا نہ آپ کی محبت کا عظمت کا قائل تھا نہ آپ کو سچا مان کچھ بھی نہیں کرتا تھا لیکن سبحان اللہ کافر کا کہنے لگا کہنے لگا بات یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو میں نہیں مرتا ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے مارا جائے گا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا خدا کی قسم آج اگر وہ شخص میرے اوپر تھوک بھی دے تو اب بھی میں مر جاتا یعنی ایک کافر کو نبی کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ اپنے مر جانے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے اور آج کا مسلمان جو کلمہ بھی پڑتا ہے آپ علی السلاۃ اسلام کو سچا بھی مانتا ہے آپ سے محبت اور عظمت کا دعوی بھی کرتا ہے لیکن ہم خود سوچیں کہ آپ علیہ سلاط اسلام کی ارشادات کا ہماری زندگیوں میں کتنا اثر ہے ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے ایک ارے سلاۃ اسلام ایک بات فرمائی کہ جو آدمی ایک نماز اثر کی چھوڑتا ہے ایک اثر کی نماز فرمایا یہ نقصان کے لحاظ سے ایسا ہے ایسا ہے جیسے کہ اس کے اہل و عیال اس کا گھر بعد سب ہی برباد ہو گیا اب یہ بات تو سچی ہے نا حضور نے فرمائی ہے لیکن آیا ہماری زندگی بھی اس کا تأثر گزرتا ہے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا تمہیں دوستو جب عظمت میں کمی ہوتی ہے عظمت میں کمی ہوتی ہے محبت میں کمی ہوتی ہے تو ارشادات کی اہمیت بھی کم اطاعت میں کمی آتی ہے چونکہ حضرت صاحب رضوان اللہ میں عزمت اور محبت میں کمال تھا پھر کچھ بھی ہو جاتا آپ علیہ سلاۃ وسلام کی اطاعت میں کمی نہیں کرتے تھے اطاعت میں کمی نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہے ہی اسی میں ہماری کامیابی ہے ہی اسی میں تمہیں دوستو یہ وقت ہے کہ ہم آپ علیہ السلاط والسلام سے تجدید عہد کریں اور عزم کریں کہ اپنی زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں عجیب دین دیا اللہ نے عجیب طور طریقے دیے حصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو میرے اور آپ کی ضروریات ہیں جس میں ہمارا اپنا ہی نفع ہے کھانا ہمارا نفع پینا ہمارا نفع سونا ہمارا نفع یہ سارے ہماری نفع کی چیزیں ہماری ضرورت ہیں لیکن آپ علیہ السلام کے طریقے ایسے پیارے ہیں اگر یہ سارے کام بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی میں کر دی جائیں تو اللہ کی رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا اللہ کے محبوب بن جائیں گے کھایا لیکن نبی کے طریقے سے کھا لیا پیا نبی علیہ سلاۃ وسلام کے طریقے سے پی لیا گھر میں داخل ہوئے نبی علی السلاۃ والسلام کے طریقے سے داخل ہوئے گھر سے نکلے نبی کے طریقے سے داخل ہوئے ملاقات کی نبی کے طریقے سے ملاقات کی ایک عمل حضور علیہ سلاط فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو ایک جملہ کہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اب حضور کی سنت ہے بظاہر اس میں کیا جاتا ہے ملنا تو ہے ہی لیکن اگر اس سنت طریقے سے ملیں گے تو کیا ہوگا حضور نے فرمایا تحابو افش السلام فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی نہیں چاہتا کہ آج محبتوں میں کمی ہیں محبتوں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے اضور علی اللہ اس سنت پہ عمل کرو ایک عمل ہے نا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں ایک باپ دس مرتبہ داخل ہوا ایک شوہر دس مرتبہ داخل ہوا ایک ماں اپنی بیٹی سے دس مرتبہ ملی اور دس مرتبہ مختلف انداز میں اس نے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا. گوئے کہ تین دعائیں دس دس مرتبہ کی تیس دعائیں ہو گئی نہ جانے کون سی گھڑی میں اللہ کے دعا قبول ہو گئی دونوں کا کام بن جائے گا السلام علیکم اللہ تجھے سلامتی دے دے کیا چاہیے اور وحمۃ اللہ اللہ تجھے رحمت دے دے اور کیا چاہیے وبرکات اللہ کی رحمت تجھے نصیب ہو جائیں برکتیں نصیب ہو جائیں یعنی ایک عمل ایک طریقہ جو ہماری ضرورت ہے ملنا جلنا ملنا جلنا ہماری ضرورت ہے اگر اس ضرورت کو نبی کے طریقے پہ کر لیں گے تو عبادت بن جائے گا اور عبادت نہیں بلکہ اللہ کی خزانوں سے لینے کا ذریعہ بن جائے گا دکان پہ جاتے آتے ملتے جلتے اس ایک عمل کو اپنا لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں عز کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے اب دیکھو ملاقات کا ایک طریقہ کوئی بھی طریقہ ہے آپ کوئی بھی انگریزی کا طریقہ اختیار کر لیں جملہ بول دیں جیسے غیروں کی تہذیب کے اندر ہے شکریہ کہہ دیں خدا حافظ کہہ دیں اور ایک طریقہ کیا ہے ملنے کا السلام علیکم و اللہ ایک طریقہ کیا ہے رخصت ہونے کا السلام علیکم و اللہ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے اچھے ملاقات کا طریقہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ورحمت اللہ, ورحمت اللہ. اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا اس سے بہتر رخصت سکتا کوئی انداز ہو نہیں سکتا تو میرے دوستوں ہم اپنی پوری زندگی کے اندر پوری زندگی کے اندر اسی کا جائزہ لیں کہ ہم نبی علیہ السلاۃ کے طریقے کو اپنائیں اور اسی ذہن سے کہ اس سے بہتر طریقہ عمل کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت بھائی کینے سنی صد عمل کی توفیق نصیب فرما دے وہ آخر الحمدللہ الحمد اللہ رب العالمین سر کو جکا لے اپنے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اور رحمت کی انتظار میں بیٹھ جائے دل مغموم کو مسرور کرتے دلے بے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم, مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے فیروزہ دل میں طور کر دے فیروزہ دل میں شمن طور کر دے یہ گوشا نور سے معمور کر دے فروزہ دل میں شمے طور کر دے فیروزہ دل میں شمع طور کر دے یہ گوشا نور سے معمور کر دے ہے میری گات میں خود نفس میرا ہے میری گات میں خود نفس میرا خدا یا اس کو بے مقرور کر دے ہے میری گات میں خود نفس میرا خدا یا اس کو بے مقدور کر دے میں وحدت پلا مج مخمور کر دے میں حدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے سور جائے اللہ میرا ظاہر سور جائے اللہی میرے بات ان کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سور جائے الہی میرا ظاہر جائے اناہی میرے بات ان کی ظلمت دور کر دے دلِ مغموم کو مسرور کر دے دلِ مغموم کو مسرور کر دیں دلِ بے نور کو پرنور کر دیں الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہ عل الحمد کلو ورک شکر کُلو اللہ علک الحمد اللہ ورک شکر کُلو اللہ اپنی محبت بری زندگی نصیب فرما دے اپنی علیہ واللام کی سچی محبت نصیب فرما ہے اللہ اپنی علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما اللہ ہماری زندگی میں گناہوں سے پاک فرما نگاہوں کو پاک فرما کانوں کو پاک فرما اللہ hey ہمارے جسم کو گناہوں کی نجاست سے پاک فرما ہے hey اللہ اپنی محبت نصیب فرما اپنے ذکر کو ہمارے انگ میں جاری فرما hey Allah, اپنی اطاعت میں اے اللہ اپنی اطاط میں اللہ ہداوت نصیب فرما اللہ hey نمازوں میں خوشو نصیب فرما ہے hey اللہ ذکر میں لدت نصیب فرما قرآن کا نور نصیب فرما ہے hey اللہ رات کے آخری پہرے میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کی توفیق نصیب فرما ہے hey اللہ ہمارے گناہوں کی نفذتوں سے وجہ سے اے اللہ رات کے آخری دولت سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہر قسم کی بحیائی فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہماری ہماری نسلوں کی عبادت فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما اولادوں کے دکھوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما اپنی رحمت سے ہر قسم کے حادثات سے سانح حال سے موضی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ دین کی خدمت میں جتنے کام ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما اہل دین کی حفاظت فرما رب تقبل منا قبل مینا تھا سمی العلیم ولی کن تھا طب الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلہ اجماعین برحمت